کوئی بھی مسلمان ہے اس کے دل میں یہ جذبہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے اور جس طرح سے حکومت کا نظام خلافت و امارت کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا آپ کے بعد آپ کے اصحاب نے اس کو جاری رکھا اس طرز کا نظام حکومت نظام خلافت و امارت قائم ہو جائے لیکن حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عام طور پہ مختلف لوگوں سے اوجھڑ رہ جاتی ہیں حکومتوں کی بڑی بڑی جماعتوں کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں عام طور پہ آمد الناس کو عوام کو سمجھ نہیں آتی بہت طویل عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں کو ادراک ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا پھر وہ لوگ جن کو حقیقت حال کا علم نہیں ہوتا وہ اپنی محدود اور چھوٹی سی ذہنیت کو لے کر ایسے لوگوں کی مخالفتیں شروع کر دیتے ہیں اور نتیجاتن خواہ مخواہ خانہ جنگی اور فساد یہ بپا ہوتا ہے پھر انہیں اپنے کیے ہوئے کا جو انجام ہے وہ بھی بھگتنا پڑتا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس محلے میں عجیب و غریب خوف و حراس کی کیفیت ہے کوئی پتہ نہیں کس کو کس وقت اٹھا کے لے جائیں کسور دو چار بندوں کیسے ہو اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب نائن الیون ہوا تو اس کے بعد امریکہ نے سلیبی جنگوں کا آغاز کیا پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملایا اتحادی بنایا انڈیا نے آفر کر دی کہ جی آپ اپنی چھاؤنیاں اور اڈے ہمارے پاس آ کے بنائیں اب اس وقت پاکستان جو کہ پوری دنیا میں جہاد کا پشتی بان ہے اس کے لیے وقت تھا فیصلہ کرنے کا کہ کیا کیا جائے دو ہی صورتیں تھیں یا تو یہ کیا جائے کہ سیدھا اسٹیٹ فارورڈ صاف چٹا ننگا جواب کہ جی ہم تمہارے اتحادی نہیں بنتے اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ امریکہ انڈیا کے اندر اڈے قائم کرتا انڈیا سے جہاز اڑتے وہ پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے افغانستان میں پہنچتے اور جاتے جاتے پاکستان پر بمباری کرتے اور پاکستان ان کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی پابندیاں جس کو کہ ہم برداشت کرنے کے متحمل نہیں وہ ہم پر لگ جاتی دوسری صورت یہ تھی کہ اپنے آپ کو ان کا اتحادی ظاہر کیا جائے ان کو اڈے دیے جائیں گھر میں بلایا جائے اور گھر میں بلا کے انہیں سبق سکھایا جائے اور جہاد ہمیشہ یہ حکمت عملی کا نام ہے یہ جنگی جنون کا نام نہیں ہے اور یہ ایک اتنی مضبوط اور معیاری قسم کی حکمت عملی ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں نے اور حکومت نے اور افواج نے بدا کی کہ دنیا کو اب پتہ چل رہا ہے کہ پاکستانیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا پاکستانیوں نے ان کو اڈے دیے اور جہادی تنظیموں کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ٹکا کے کام کرو دبا کے کرو ایسی تیسی پھیر دو ان کی لیکن پکڑے نہیں جانا انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ ظاہر نہیں ہونا پھر اسی دوستی کی آڑ میں افغانستان سے طالبان کی القاعدہ کی بڑی مین مرکزی قیادت کو ہوائی جہازوں کے ذریعے پاکستان منتقل کر دیا گیا اگر دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاتے تو یہ کام ناممکن تھا پھر اس کے ساتھ ساتھ جب امریکہ کو ہم نے یہاں پر پاکستان میں اڈے دیے تو اڈے دینے کے بعد کیا, کیا دشمن کی سپلائی ہمارے راستے سے ہو کے گزرتی رہی اور ہم نے اتنی سپلائی کا ساڑھے تین ہزار کنٹینئر ویپن کے اسلحہ کے جدید ترین ٹیکنالوجی کے بھرے ہوئے وہ ہم نے لوٹے وہ فوجی جنگی سادو سامان جو امریکہ کسی کو بیچتا نہیں ہے اپنے اتحادیوں کو بھی نہیں بیچتا وہ بھی سارے کا سارا ہم نے لوٹا مالی غنیمت بنایا اور بہت سارا ایسا کہ سارے کنٹینئر لوٹنے کے بعد ان کو آگ لگا دی گئی اسی طرح پیٹرول یہاں سے سپلائی ہوا تو پیٹرول کی سپلائی کے دوران بھی لاکھوں گیلن وہ خرد برد کر دیے اور وہ سارا قصور امریکیوں کے ساتھ بہرحال اس طرح کے بہت سارے ایسے مفادات جو ظاہر دوستانہ تعلقات اپنا کے حاصل کیے گئے اور آج صورت حال یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا شکست خوردہ ہے اور اکیلا پاکستان پاکستان کی عوام پاکستان کی افواج اور پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز وہ اکیلی تن تنہا پوری دنیا کے مقابلے میں فاتح کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ فتح یابی جو حاصل ہوئی ہے یہ صرف حکمت عملی کی وجہ سے کہ ظاہر اپنے آپ کو ان کا اتحادی کیا اتحادی ظاہر کر کے ان کی جڑیں کاٹی اور اب صورت حال یہ ہے کہ امریکن آرمی وہ افغانستان سے جا رہی ہے سامان ان سے اٹھا کے لے جایا نہیں جا رہا وہ صحیح سلامت سامان وہ سکریپ والوں کو بیچتے ہیں کہ جی آپ اس کو ناکارہ کر دینا ہمارا آپ سے وعدہ یہ ہے کہ یہ اسکریپ کا مال ہے وہ نکارہ کیے بغیر وہ ساری ٹیکنالوجی ساری پاکستان منتقل لیتے جا رہے ہیں اس کو ادھر لاتے جا رہے ہیں کوڑی کے بھاؤ یعنی کہ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اور پھر یہ ساری صورت حال ایک طرف اب دوسری طرف ہوا یہ کہ جب انہیں یہ پتا چلا امریکیوں کو کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا ہاتھ کیا ہے تو انہوں نے کیا کیا انڈیا کے ساتھ مل کے ازبکستان میں تاجکستان میں تربیتی مراکز کیمپ قائم کیے جہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کو یہ پٹی پڑھائی گئی کہ اس خطے میں اسلام کے نفاذ میں اگر کوئی آڑ ہے تو وہ پاکستان ہے اگر پاکستان کا کلا کما کر دیا جائے تو پوری دنیا میں اسلام آ سکتا ہے اور ہم تو دیکھو بڑے امن والے لوگ ہیں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور سارا کچھ یہ انہیں پٹیاں پڑھائی گئیں زین سازی کی گئی بندے ٹرینڈ کیے گئے اعلیٰ تربیت کے لیے پھر انڈیا میں لا کے ان کو تربیتیں دی گئیں افغانستان پھر ان کو منتقل کیا گیا افغانستان کے راستے سے یہ آپ کے شمالی جنوبی وزیرستان تک انہیں منتقل کیا جاتا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بیوقوف لوگ جن کو حقیقی صورت حال کا علم نہیں ان کو ساتھ ملا کے شریعت یا شہادت کا نعرہ لگا کے حکومت پاکستان عوام پاکستان اور پاکستان کے سرکاری غیر سرکاری محکموں کے خلاف ان کو کھڑا کیا گیا اور پاکستان میں جگہ جگہ ڈکیتی اغوا برائے تاوان قتل و غارت بم دھماکے یہ سارا کچھ سلسلہ شروع ہے یہ وہ جنگ ہے جو پوری دنیا نے مل کر پوری دنیا نے مل کر پاکستان کے خلاف لانچ کی ہے اور اس میں بھی الحمدللہ للہ آپ بڑے کامیاب ہیں اتنے کامیاب ہیں اتنے کامیاب ہیں, اتنے کامیاب ہیں کہ پوری دنیا کا زور لگنے کے باوجود کوئی ایک کاروائی بھی پاکستان میں ایسی نہیں ہو سکی کہ جس کے نتیجے میں کوئی بڑا نقصان ہو جائے اب یہ کراچی ایئرپورٹ پہ انہوں نے حملہ کیا بالکل وہی طرز جو آپ نے ٹوینٹی سکس الیون میں بمبئی حملوں کے دوران اپنایا تھا اسی طرز کی کاروائی انہوں نے یہاں پہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی کچھ بھی نہیں کر سکے اس طرح کی اور کئی کاروائیاں انہوں نے کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے پلے ہاتھ کچھ نہیں آیا اور اس وقت یہ جو ضرب ازب کے نام سے وزیرستان میں آپریشن چل رہا ہے اس میں یقیناً بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے بڑے بڑے وہ مارے جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن بہرحال یہ جنگ اس خطے سے نکل کے پاکستان کے میدانی علاقوں میں منتقل ہونی ہے یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ مستقبل قریب میں یہ جنگ جو پوری دنیا نے پاکستان کے خلاف کھڑی کی ہے یہ آپ کے قبائلی علاقوں میں یہ قبائلی علاقوں سے نکل کر حکومتی ریٹ والے علاقوں میں منتقل ہونی ہے اور اس کی یہ کڑیاں جو اس وقت یہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس پیش آمدہ جنگ کو روکنے کے لیے کہ یہ لوگ جن کے دماغ ان کے اندر پاکستان کا بغذ اسلام کا بغض کسی قسم کی کوئی ان کو عقل نہیں کوئی سمجھ نہیں بس کیا جی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر لو حکومت کو حاصل کر لو تو اسلام غالب آ جائے گا یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کا دیا ہی نہیں بلکہ غلبہ اسلام کا طریقہ اللہ نے سمجھایا ہے کہ ایمان والا عمل سالے کرنے والا اللہ کی عبادت کرنے والا شرک سے بچنے والا معاشرہ آپ پیدا کر لیں اللہ کا وعدہ ہے لائس تخلیف اللہ فل اور خخلف اللہ دینہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی ایسے ہی تمہیں بھی خلافت مل جائے گی ولاک دینا زرطم وہ دین جس کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا تھا وہ دین غالب آ جائے گا ولاب اللہ خوفی اور خوف ختم ہو جائے گا امن قائم ہو جائے گا کرنا کیا ہے آمانو عمل و سالح یا لا یشری کو نا بی آ چار کرنے کے کام ہیں ایمان عمل صالح اللہ کی عبادت اور شرک سے اجتناب اس کے نتیجے میں دین کی سربلندی بھی ہوگی امن بھی قائم ہوگا اور خلافت کا نظام بھی قائم ہوگا اس وقت یہ جو حالات ہمارے اوپر گزر رہے ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے جی بڑی افراتفری ہے بڑی بدبنی ہے بہت پریشانی ہے لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ نے پوری دنیا کے ساتھ کیا کیا ہے جو کام آپ نے کیا ہے نا پوری دنیا کے ساتھ پاکستان میں ہونے والے دھماکے اور یہ چھوٹی موٹی کاروائیاں یہ تو اس کا اشرے اشیر بھی نہیں اس کا کروڑما حصہ بھی نہیں جو بھرکس آپ نے بنایا ہے پاکستانیوں نے پوری دنیا کا افغانستان میں افغانستان کو ناٹوں کا قبرستان بنا کے رکھا اور اس وقت وہ آخری ہچکیاں لے رہے ہیں اور جاتے جاتے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ تو کاری جائیں نا لیکن انشاءاللہ اللہ یہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے اب فائنل راؤنڈ کا آغاز ہو چکا ہے اور جلد ہی آپ سنیں گے کہ یہ پاکستان کی سرحدیں چاروں اطراف میں پھیلنا شروع ہو گئی ہے یہ کوئی زیادہ دور کا وقت باقی نہیں ہے بہت قریب اب آخری سانسوں پہ انڈیا کو اپنی پڑی ہوئی اچھا جی امریکہ بادر جائے گا تو میرا کیا بنے گا ان کے پاس اور کوئی محاذ تو ہے ہی نہیں سوائے انڈیا کے افغانستان ہے تو اس کو پاکستانیوں نے پہلے اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے طالبان جو افغانستان میں لڑنے والے ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان کے کریں یہ طالبان کے نام پر دو نمبر ٹیم انہوں نے بنائی تھی وزیرستان میں اور اس طرح قبائلی علاقوں میں ان کا بیڑا گرک ہو گیا تو بہرحال یہ چند ایک حقائق ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے بات مختصر وہی ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی لہٰذا ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہے جو اس کا کام ہے وہ کرے تنقید کرنا کائنات کا سب سے آسان کام ہے اب حکومت کی پالیسی سمجھ نہیں آتی تو لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی اور عسکریت نبی علیہ السلط السلام نے فرمایا لہر وہ خود جنگ دھوکے کا نام ہے وہ دھوکہ ہی کیا جو آپ کو سمجھ آ جائے اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ افواج یا عسکری لوگ سیکورٹی ادارے یہ کیا کر رہے ہیں پھر وہ دھوکا تو نہ رہا دھوکا ہوتا ہی ہوا ہے جو کسی کو سمجھ نہ تو یہ دھوکا ہے اس کو دھوکا ہی رہنے دیں اور سمجھنے کی کوشش اگر نہ کریں تو یہ میرے خیال میں زیادہ مناسب ہے جب لوگ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے تو پھر سب کو سمجھ آ جائے گی اب جیسے بی بی سی والوں نے ایک ڈاکومنٹری تیار کی ہے کوئی تقریباً دو گھنٹے کی ڈاکومنٹری ہے وہ اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں جو ایکسپوز ہوئی ان کے اوپر انہوں نے تبصرہ کیا اور بتایا کہ دیکھو پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا, کیا, کیا ہے اتحادی بن کے اور کرتا کیا کیا رہا ہے پاکستان تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دشمنوں کو کچھ نہ کچھ سوج بوجھ ہو گئی ہے کچھ نہ کچھ پتا چلنے لگ گیا کہ پاکستانیوں نے ہمارے ساتھ کیا ہاتھ کیا ہے لیکن وہ جو اپنے پاکستانی ہیں ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھنے کی توفیق دے پما لیا